صاحب قبل محاذی صدا فدم سرکی صاحب قبل السلام رو آپ خودی کی مختلف دی باد السلام اور قبل السلام پہلی روایت پہلی روایت تین و قبل سلام روا بادام روز ملاقات والی السلام, و السلام خبر بادلام کے مختلف تھی اختلافات تقریباً ذکر پیر امام تنویز اور دعوے حاصل خلاصہ مسلک کا حلاف ادا دے جسے دین صاحب نے باد سلام مطلقاً متلخن متلخن مادہ قصرت زیادتی قصرت نقصان مقابل کی کے مسلط کے شعافی ہوا دی قبل سلام مت لکھن کسرت زیادتی کو نقصانی دل بہرواد کی ذکر السلام باد دے کا ربد مغرل مکیل بدری خوب روت عبد السلک امام مالک رحمت اللہ علیہ جاگل زیادہ نقصان فرق نقصان لاگل ہے قبلام زیادت لاگل نہ بعد السلام نقصان خبر سرام اکڑے فضا کے باد السلام امام کو مناظر و حرم کے ہارون رشید موجود مدینہ مرورے کی یہ تو خوش ردی مصرف کو نہ ہوا تو اخبر مطابق تفصیل ذکر کی خصرت نقصان کی قبر سرام خصرت رت کے باد السلام یہ تو بڑھ نقصان ہمرا سے ریت مراشی امام مارک راہ منتر چپش نہ وہ خبر ہے ہاں نہاجر مجس و خان دل جات امام کو سمان شبا سے شبال کی رقب کو راشدار کی چھکریوں کی سیکھی نہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلسل نقصان کی قبلت سلام اپ القاف القاف البا و القاف القاف در القاف نقصان قبل قبل, السلام. قبل زیادت باد سرا باد دیکھو موسدار سنرم مسکمن جہاں معصور کی کل معصور معصور کی کل معصور جب معاصور اور بغیر معصور کی مستقبل شاہی یا قبل سراضم مستق میں معصور کی کل معصور اور غیر معصور کی مستغوہ کی معاف بسرت نقصان کے قبل سلام حسرت کے باغ سلام پشپا گم مسک چن کے امامی ترمیدی ظاہر ہے سلام مختص بالما معصور نہ منتھر دیان بنا مسلام قطب <تصفيق> دم اربا فتی متفق دا اختلاف نہ قبر السلام داوریت درت دا عوریت اور ددم اوریت نہ د جواز بادی کتاب احناف کی عروت شادت خرشاد نہ واجب دباد السلام لیکن راجہ داد ہدا اختلاف داوریت والے کچہ قائدین بعد السلام کچہ سو قبر السلام کر دن مل باسد ہوئی دا دا قبر السلام، جو سلام بعد بعد السلام ، دے در دارنگید عبداللہ نے محصول ہوا روایت چلو سرازی اور باب انا قدر امام درمیزی جی جہر کرنا روایتین دوت خیر متعرشو فرزہبنا القول نموزی حاب قول تکو کہ قول پر بار کسی دی قول در ایب جلسام کلی دادا ابو داود کی رزیز سبب آدم راحت مانی لیکلی بعد السلام بس دی کلی زکر کی لیکلی صحب سجدتانی بعد السلام ابو داود روایت لیکل ساوئی سجدتانی باعت السلام نزا چی رواتیان دی فیل معارش رجحنا منگ رجوع کرو قول, پا. او قول دا دے لیکن سال دا چی قول دا نبیر سمعید دے, فاعدا فاعدا جی دے, دے. دے دا فاعدہ رویت فاعدہ رویت فاعدہ رویت فاعدہ کیل سری باعت السلام دے دی وجہنا حناب دا ترجیح ورکی کہتا یا قول خودو اگلی سمشتری بارو سواد را لیکن بدا تفسیر وقت ویس جدو ایو دا قبل وقت ویس جدو آیو سلیما جواب دنیو دا دے خاص مقام کی رے سورت شک دے بخرات خاص صورت کے گا عام دے دید دید مقابل اس وقت سرما راغلے تھے باد آئی سرما برا کرے تھے بخاری کی راجیت آپ پن دوسم ہاں فقال له فلم يا فلما سلم ما قيل له يا يا الله اول حديث دي دي مکر کے شروع دی احبس بالصلاه قالوا ماذا قال رسول نے قضا و قضا فصنا رجع و سجد برثت و سجد ثم سلم فلما براني نبی وجی قال انه رفع الصلاه شان نباتكم ولكن ان ما ربشر منكم خاصا سوبارے باد ما فی دی فلیتم سماری سماری مقابل نیو خدا سا عام سلیم مقابل قابل کریو سلیم, سلیم, سلیم, سلیم, سلیم بس تو سلام باد سلام السلام دا بے کر قبل السلام دی دا مدار دا محمود محمود سلام الفراغ سلام دا دا. مانا ان صلی اللہ وسلم قامت اسدی حریف وانی عبدالل مطرق جنبی دسم قام جو سرات دواری والے جنو سن خرماتم مصرات و سجدہ سجدتین سجد کبرو فکر لسجدتین وہ جارس قبرا یو سلما و سجدہ ہم الناس ما قاما اہو مکانا ما رسیمر جنو سجدہ قیدہ انتے ہو جاک پلید آلا خقاہ دکھر گئی یہ سجدہ سوچ رازمیگی لیل امرین یہ حریف وانی عبدالل مطرق جنبی دسم قام جنو سرات تاخیر رک کو صلاۃ الق مقام نہ گی وتر کو سنت سم سوال گی سنت امر عمل جی وتر کو قسم سنت لگا نکا... کی سجدہ کافی کی استناب بے ضروری دے ندابا اسباب ندید مستفاد مدے مکری اسادی اسہ احادیث وہی میں کاسل اہادی وہادی سو اس کی گور دو نمک فحديث واسح وجمال وثناء لما روى ذهني واحنا سيدنا الانصار عنده لده جاء صحيحه هذا مغالظه وراتب تدريت لك وانا ترتني هذا حديث حسن صحيح وذنج حسن فقط نبخل المرضه ومغالظه وراتب قال المرضه تشا لا صحيح وموجه له باخر كده كده نقول اصح فقط ذا حسن هذا حديثن وقال حديث ابن حنبل حديث حضره العلامه الهاشمي عند باذ رحمه وهو قال دعيه على سيدنا قالوا فقل له معنى كم بعض كثرت زياده في اصول سانجي بقول ولكن ما معلومه التاريخ او تقول بالتاريخ غاني هاي ترى اخرت هذه يوز کرو بکھانا تھا وہ آپ بکھانا تھا وہ آپ اس کی بھی بکھانا تھا مالک آپ کو بہانا تھا ذکر ایسا مقابلہ چلاؤں میں آنا بکرا با بیان دو را اذا ما دل علينا الحديثی میں شان دیے دودہ کہ پتن تے دی کراغرے قبر السلام علیکم اس کو او یا سلام کو بڑے مقامات کی با سلام راغرے تا مسلک معصور کی مستقم کی مالک رہے معصور کی کن معصور خلا شہزاد معصور کی کن معصور فرغ کی مستک کی مالک خود ذکر لو با كانت في قال زياد بن بسر رضي الله عنهما بارك السلام ان قال وسالم ايش ذو هما قبر السلام السلام و قال ابي حدد حديث وذاد فسلفك والسلام لو بعد القلام قد من سوپنے النبي الله عليه وسلم تنظران صاحب هذه بالسراد يمني تفاجلتے ہیں بعد رسول <سؤال> بعد السلام <سؤال> بارہ ودا ہر ایک ناتن سے ان کا حدتہ محمد بن عودان نامک ابراہیم نامہ نعبدہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت روایت کروں کوتی بار یہاں محمد و عبد الجابر <سؤال> وافر <سؤال> رتا اور یہ حدتہ احمد بن کے کے اور سڑے رکات بنا سب رکات ناسو نفرشیٹ رکا تھا ذکر رکھے نشترے داموشا تعمیم تھے من باتری گی احمد اللہ جی گھر چاہتے واقعات مستمل دا ادا میں احتمال اور اسی دفاع سے درے دے داول احتمال متعین کارناستے دلل تعین چپر کارناستے میں فاصلے دیں اور خبری متفق پنیر آخر فرض دا بل اتفاق دا, دا, دا, دا, دا خبر جہار اور لورمنا سے حکم چهری پر تو کہن سو خداخرہ پوچو اپ خداخرہ فرض ارتفاق اب اوقات تو فرض صح سہون کافی ہے حضور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتفاء بالصحو وکڑا معلوم ذات دینا دا ال رابعہ ذا مستمل ہے اگر قدر سے شری فرض متعین دا انہاں کو یہ قیدو بالا کم خارج ذکر نہیں مصطفیہ حدیث سن نہ حدیث ابن مسعود وراملہ ہا زین د بازعن میں قال سراتوت نہیں نگر وہ جس پہ رائے شاہ احمد رائے بادل